فرعون قبله بالخاطئة اور فرعون اور ان کی قوم نے جو اس سے پہلے گزر چکی تھیں اور جن کی بستیاں الٹ دی گئیں ان سب نے خطائیں کی آدو سمود کی طرح اس سرزمین پر دوسری سرکش قومیں بھی پائی گئیں ملک مصر میں فرعون پیدا ہوا جس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے موسا بن عمران علیہ السلام کو بہت سے معجزات دے کر مبعوث کیا لیکن اس نے کفر کی راہ اختیار کی اور فرعون مصر سے پہلے بھی ایسی قومیں پائی گئیں جنہوں نے اپنے زمانے کے رسولوں کی تکزیب کی اور قوم لود کی بستیاں پائی گئیں جن کے باشندوں نے گناہوں کا ارتکاب کیا ان تمام کافر قوموں نے اپنے رب کے رسولوں کو جھٹلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی شدید ترین گرفت کی